اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان ہو گواہ اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جناؤ اللہ نے ہدایت کی اور اللہ کی شان ناؤ کہ تمہارا آمان اکارت کرے بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحم والا ہے